وعندما أردت بصلاة على سيدنا وصلاة منكم وإلى الله وآلاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان رجيه وإلى الله ورحمان ورحيم وعشم. ثم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا خضر وينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع بين صلاتين في السفر ثم خضر وي عنه إلى الله الآن في نفسنا وغير كذلاء جو جمع حافظ ہے بالکل بھی قائل نہیں ہے بالکل بھی قائل نہیں ہے سوائے مزدرح اور اللہ آپ کا بھلا کرے عرفات کے تو البتہ جہاں جہاں پر جمع کے اقوال ہیں یا آپ سے ملو یاد ہیں جمع کی تو وہ ناپ اس کو جمائے سوری پر منتقل کرتے ہیں اور اس سے جمع سوری مراد لیتے ہیں حقیقی جمع مراد نہیں لیتے تقریبا نو دلائی ہیں احنات کے کہ اگر کہیں پر کے جواب عبداللہ نے مسود کی روایات گزری ہیں بعد کے شروع میں جس میں انہوں نے ان کو ذکر کیا ہے سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سین روایات بدنی حضرت نے مسحو کی باب کے شروع میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نفرت کی ہے جمع عبین بین کی نمازوں کے جمع کرنے کی داری ہے میری تو بات کر رہی ہے احناف کے دلائی جو جمع سوری کے قائل ہیں جمع حقیقی کے قائل نہیں ہیں حقیقتاً دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا القتہ اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھ لیے جائے ان دریلے ہیں سب سے پہلی دلیل تفریحہ مسود کی روایت ہے کہ اول بار میں خود حضرت مسعود سے منقول ہو کر روایت آئے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نمازوں کو جمع فرمایا ایک روایت میں سفر کے حوالے سے تھا کہ, کان کہ آپ دو نمازوں کو سفر کے درمیان سفر کے دوران کیا کرتے جمع فرمایا کرتے تھے اول بار میں تو وہ روایت بھی حضرت مسعود سے گزری ہے پر جو روایت آ رہی ہے محسوس کی ہے وہ یہ فرماتے دوسری وقت میں نہیں پڑھتے دیکھا وقت کسی نماز کو اپنے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھا میں نے کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا جمعی نے دو نمازوں کو جمع فرمایا میں اور یہ فرمانا ہے پہلے بار کے شروع میں تو آپ کی دو نمازوں کو جمع کرنے کا بھی بیان سے منقول ہے یہاں پر آپ کو میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھا ہو تو لازمی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو عرضت عبداللہ مسعود کی روایت ہے باب کے شروع میں وہ بھی کس پر محمول ہے جمع سوری پر جمع سوری پر محمول ہوگی اس لیے کہ جب وہ بھی مقمول خود ہی کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی نقل عبداللہ عبداللہ مسعود کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جب دو نماز ایک نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھتے کبھی نہیں دیکھا اور جمع کی روایت جمع کرنے کی روایت بھی خود نقل کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوگا کہ پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور دوسری کو اول وقت میں پڑھا یہ اللہ علیہ وسلم کی روایت نظر آ رہی ہے لہٰذا ان کی کس روایت سے پہلی والی روایت سے ان کو تعبیر اور یہ آئی کہ اس سے مراد جمع سے مراد جمع شری تو تب ہی اگر ہم جمع جمع محمول کریں گے تو تب ہی جا کر تعداد ختم ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا یہ پہلی دلیل ہے کی جانب سے دیکھیے لکھا ہے کہ یہاں پر کالا کی قید ہونی چاہیے بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ في کیا آپ کیا کرتے تھے تو نمازوں کو جمع فرمایا کرتے تھے سفر کے دوران سو موقع یہ بھی روایت ہے کہ ما قال حدثنا قبيش التومي حدثنا وقتول ورنري يا بي يقال حدثنا سفيان عن الاعمش عن وراده ابن عميره عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي الله رضي الله تعالى من اپكو پہلے بتایا تھا کہ جب جب عبد الله مطلقا आएगा तो مراد عبد الله بن مشع عن ابي الله رضي الله تعالى وقال مار رسول غير وقتها آپ وسلم, وسلم, وسلم کو نہیں دیکھا کبھی بھی کہ اپنے نماز پڑھی نماز پڑھی ہو اپنے وقت کے علاوہ میں نماز نے کے کے کبھی نہیں دیکھا جمع نے مگر یہاں بولا جاتا اس کے لیے مگر مستلفہ میں پڑھی غرضی کہا ملتہ کرنا، ثابت کیا جو ہم نے جو آپ صلی اللہ, علیہ وسلم،, کرنا، کرنا کی اللہ علیہ وسلم کی دو نمازوں کا معائنہ مشاہدہ کیا ہے دو کو آپ نے جمع وایا ہے لنا، ہمارا جو مخالف وہ جو اس کی تعبیر کر رہا ہے وہ تعبیر اس کے خلاف ہے یہ جمع حقیقی پر معمول کیا تھا ان کی تعبیر کی نہیں ہے بلکہ مخالفت ہے کہتے ہیں یہ اس بات کا حکم اس طریقے پر ہوگا یہ اس بات کا حکم ایسے طریقے پر ہے یہ والا حکم کہ ہم اس جمعہ کو جمعوری پر مقمول کریں یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بات کی جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی مرویات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں ان سب میں کیا ہو جاتی ہے تصدیق ہو جاتی ہے اور سب کے سب مرویات کیا ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے کہا حکم حادل بارے میں طریق کا صحیح ہے مہا الفاظ ان آثار کے معنی صحیح ہو جاتے ہیں اس طریقے سے اس بات میں اللہ دوسری دلیل جس میں یہ ہے کہ خود شواف یا دیگر حضرات جمع کے قائل نہیں ہیں مطلقن جمع کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اضر کی وجہ سے یہ جی سفر کی بنیاد پر کہ ان صورتوں میں کیا کر سکتا ہے نمازوں کو جمع کر سکتا ہے اس کے علاوہ سے جمع کے قائل وہ بھی نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن نے آباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت پیچھے نقل کی کسی بات کے اندر روایت منقول ہو کر آئی ہے صلی اللہ سے کہ اس میں یہ ہے کہ جمع نے فی غیر خوف الحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں نمازوں کو جمع فرمایا ہے اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی وجہ بجٹ خوف نے الفاظ ہے سر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دونوں نمازوں کو جمع فرمایا حالت سفر میں نہیں بلکہ حالت قیام ہے حضر میں یہ بھی تو ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اگر روایات کو اسی طریقے پر معبول کرنا ہے آپ نے جمع حقیقی پر ہی لے کر جانا ہے تو پھر کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ حالت حضر ہو یعنی حالت قیام میں ہو بغیر کسی عذر کے بھی کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں جا کر پڑھ سکتے ہیں کیا آپ اس کی اجازت دیں گے یقیناً ہر جس نہیں دیں گے لہذا پتہ یہ چلتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے ان روایات سے بھی کہ کیا ہونا چاہیے یہ جو جمع ہے جمع سوری پر مقبول ہے کہ وہاں پر نے عباس نے کہا تھا کہ حضر میں حضرت بغیر کے بھی آپ نے جمع فرمایا اور سفر کے حوالے سے تو صحیح روایت آئی ہیں تو معلوم یہ اس وقت چاہے حضر ہو چاہے سفر ہو چاہے عذر ہو یا نہ ہو جمع کی حد تک جواز ہے لیکن کیسے ایک وقت ایک نماز کو دوسرے وقت میں جا کر نہیں بلکہ ایک نماز کو اپنے آخری وقت پر مخر کرنا اور پھر دوسری نماز کو کیا کر دینا مقدم کر دینا لہٰذا یہ تعمیر کر دی جائے یہ مانا بیان کر دی جائے تمام کی تمام ہو جاتی ہیں بالکل ٹھیک اور صحیح ہو جاتی ہے کوئی دار کافی نہیں رہتا ٹھیک ہے لہٰذا دریل کا فلاں کیا نکلا کہ جب آپ بغیر حضر کے جمع بحین سلاطین کی اجازت نہیں دیتے بغیر ازر کے پھر اسی طریقے سے سفر کے اندر بھی جمع سلاطین کی نفی کرتے آپ جمع نہیں کر سکتے سفر کے اندر بھی جس طرح حضر میں نہیں کر سکتے سفر میں نہیں دیکھیے یہاں پر سفر حضر کے اندر تو آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جب کہ حضور نے کی ہے روایت کے مطابق اگر آپ اس میں تعویل نہیں کریں گے پھر جہاں آپ اس کو منع کر رہے ہیں پھر سفر میں بھی منع کر دیں یا پھر یہ ہے کہ اگر سفر میں اجازت دے رہے ہیں پھر یہاں بھی اجازت دیں آگے کو لے کر آگے کچھ نہ پھر آخری بات کیا ہے کم کم پھر ہماری بات کو تسلیم کریں جو ہم تعبیر کر رہے ہیں فقط جو حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جمع کیا آپ نے دو نمازوں کو جمع فرمایا فی الخبر حالت اے قیام میں فی غیر خوف بغیر کسی خوف کے کما جمع نما کے سفر ہے جیسے کہ آپ نے سفر میں جمع فرمایا ابا دن کیا بس جائز ہوگا اور ایک کے لیے یا کسی کے لیے فی خبر ہے حالت اے قیام میں لا لافی حال خوف دن حالت خوف اور حالت کسی وجہ کی وجہ سے نہیں بلکہ بغیر کسی خوف بغیر کسی وجہ کے کیا جائز ہوگا دور ہے تضیم سے زور کو مخر کرے تصعین سے یعنی سورج کی تکیہ کے ماند پڑ جانے تک جو آپ ہی غذا کہلاتا ہے تو کیا کسی جائز ہوگا کہ زور کے وقت کو وہاں تک مغر کرے سب میوسلی پھر نماز پڑھے تو یقیناً کوئی بھی اجازت نہیں دیتا آپ بھی اجازت نہیں دیتے اے آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ زور کی نماز کو کب تک کیا جائے وہ تھا شمسرج کی کیا ہو جائے مان پڑ جائے زرب پڑ جائے اس وقت تک تو یقیناً آپ اس کی اجازت نہیں دیتے جب اس کی اجازت نہیں ہے تو معلوم کیا ہوا کہ حالت سفر ہو کیا حالت حضر ہو حقیقت نہیں ہے ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے اپنے وقت کے اندر کیا کر دیا جائے البتہ کی بنیاد پر ایک کو وقت وقت کو چھوڑ کر آخری وقت میں کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. دو دریل ہے تیسری دلیل یہاں سے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفریح تفریح کی صلاح نماز کے اندر تفریح یعنی کوتاحی وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نیند میں تفریح نہیں ہے یعنی اگر کوئی سو جائے اور نماز میں تاخیر وغیرہ ہو جائے تو یہ نہیں ہے تو میں ہے وہ یہ کہ انسان ایک نماز کو اتنا مخر کر دے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت کھا جائے یہ خود آپ نے فرمایا اور راگی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو فرمان تھا یہ فرمان حالت سفر میں تھا غالباً یا غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا نماز کے حوالے سے کہ کوی یہ ہے کہ انسان جدا ہوتے ہوئے جاگتے ہوئے بھی اپنی نماز کو اتنا مؤثر کر دے کہ یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تو یہ کیا ہے ہی ہے نماز کی اور بھی حالت سفر میں رہے ہیں جب کہ آپ بھی خود وقت یعنی اس وقت آپ کیا کرتے مسافر ہیں اس روایت سے آپ کے, کے ایک مبارک ممالک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی چاہے مسافر ہو یا جیسے کیسے بھی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے نماز کو اتنی دیر تک مؤخر کر دے کہ یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے لہذا جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ کوتاہی کرنے والا ہوگا اور اس کے لیے جواب نہیں ہے تو پھر اگر ہم اس کو جمع حقیقی پر معمول کر دیں جیسا کہ وہ روایات صاحب نے انتظار کیا تو نماز اللہ سے یہ کہنا ہوگا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی کرنے والے تھے نماز میں تو یہ کہنا لازم آئے گا جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک موخر کرنا اور اس پہ جا کر پڑھنا یہ کیا ہے کوتاہی ہے اور کمی کے ساتھ ہے تو پھر یہ کہنا لازم آئے گا کہ آپ نے جو نماز کو پڑھا تفریح کے ساتھ پڑھا کوتا کے ساتھ پڑھا تو لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ جمع سے مراد جمع حقیقی نہیں ہے جمع سوری ہے دیکھیے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا پار کریں یعنی کتا ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہے, ہے. آل اللہ اللہ میرے بن ہے قال اللہ اللہ کوئی کوئی ی نیند میں نہیں ہے بلکہ یا تعطی یہ کس میں حالت بیداری میں وہ کیسے نماز نماز کے وقت تک اس روایت مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی یہ بتلا دیا کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک وخر کرنا یہ کیا ہے تفریح ہے لفظ ہے کمی ہے قدر کا نہ قور مسافر اور آپ کا یہ فرمان اس حال میں تھا جب کہ آپ مسافر تھے میں نے آپ کا یہ فرمان درالت کرتا ہے المقیمہ آپ نے مقیم اور فرمایا ہے چاہے مقیم اور چاہے مسافر دونوں کے لیے حکم کیا ہے یکساں ہے بالکل پلم ماخانہ مخصر الخلا مفر کہتے ہیں کہ کہ نماز کو مؤخر کرنا جب ایسے وقت کی طرف نماز کو مؤخر کرنا کہ جو بابری نماز کا وقت آ جائے وہ کیا ہے مفر رن کو ہی کرنے والا ہے تو آپ نے جمع فرمایا ہو بیما کا نہ ہی مختلف اس طور پر اگر گویا کہ آپ بھی کیا ہو گئے کوتا کرنے والے ہو گئے گے لہٰذا یہ کیا ہے محال جب بات یہ ثابت ہو گئی کہ ایک نماز کو اتنا فخر کرنا ہے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے یہ محال ہے تو پھر یہ کہنا کیا آپ میں دو نمازوں کو جمع فرمایا ہے پھر یہ یہ کہنا لازمہ آئے گا گویا کہ آپ نے بھی کیا کی کوی کی اور آپ نے بھی تازی،, تازی کی تو یہ کیا ہے محال ہے بلا کہ ہم کیا کہتے ہیں آپ نے جو جمع فرمایا ہے اس کے پر خلاف تھا ایک نماز کو دوسرے کے وقت میں جا کر نہیں پڑھا بلکہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھا نماز کو اپنے وقت میں پڑھا ہے, فصل من وقت ہے دونوں دونوں نمازوں کو کہہ کر اپنے وقت میں پڑھا ہے تین دلائل آپ کے سامنے آئے وہاں ابن عباس یہاں سے آگے نمبر چار ہے انشاءاللہ شاء اللہ زندگی رہی اپنے سے آخر